خزانہ حسن بصری فرماتے ہیں وہ خزانہ جو دیوار کے نیچے مدفون تھا وہ حضرت خضر کے قبضے میں سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ